اللہ ماسل سعید نہ مالا ہدایت کی ایک ہنسی شفت لے کر میرے مستقف آئے میرے کے اندھیروں میں نور کا تبک لے کر ان کے زیادہ تر شبہات توحید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہوا کرتے تھے قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبہ کرب کیا ہے بلکہ مزید اتنی باتیں بیان کی ہیں جن سے اس قزیے کا ہر پہلو واضح ہو گیا اور اس کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوٹا اس زمن میں ان کے معبودوں کی آجزی و مجبوری اس طرح کھول کر بیان کی ہے کہ اس پر اضافہ کی گنجائش نہیں اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ معلوم ہے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے شبہات کا تعلق ہے وہ تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے امانت دار اور انتہائی صلاح و تقویٰ پر قائم ہیں لیکن وہ سمجھتے تھے کہ منصب نبوت و رسالت اس سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا آپ وہ کتاب نے اتاری ہے جسے موسا لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے وہ چونکہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسا بشر ہے اس لیے جواب نہ دے سکے اللہ نے ان کے رد میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا تم لوگ ہماری ہی جیسے بشر ہو اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہاری ہی جیسے بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے مطلب یہ کہ انبیاء اور رسول ہمیشہ بشر ہی ہوا کرتے ہیں بشریت اور رسالت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے چونکہ انہیں اقرار تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل اور موسا پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے اس لیے وہ اپنے شبے پر زیادہ اسرار نہ کر سکے اس لیے انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہے بھی کہ بشر پیغمبر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ تعالی کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و مسکین انسان ملا تھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو پیغمبر بنا لے یہ قرآن ان دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہی اور رسالت تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کیسے اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے ان جوابات کے بعد مشرقین نے ایک اور پہلو بدلا اور کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کے علچی قدم و کے جلو میں چلتے ہیں ان کا بڑا جاہ و جلال ہوا کرتا ہے اور ان کے لیے ہر طرح کے سامان زندگی مہیا رہا کرتے ہیں پھر محمد کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں زندگی کے لیے بازاروں کے چکر بھی کاٹنا پڑتے ہیں ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ درانے والا ہوتا یا ان کی طرف قزانہ کیوں نہیں گیا یا ان کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ کھاتے اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو اللہ نے اس ساری کٹھو جدید کا ایک مختصر سا جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی مہم یہ ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کمزور اور طاقتور شریف اور پست آزاد اور غلام تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں لہذا اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھی بادشاہوں کے الچیوں کی طرح جاو جلال قدم و حشم اردلی اور جلو میں چلنے والوں کے ساتھ بھیجے جاتے تو کمزور اور چھوٹے لوگ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ سے کس طرح کا استفادہ کر سکیں حالانکہ یہی جمہور ہے لہٰذا ایسی صورت میں پیغمبر بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ ہوتا جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے انکار کے لیے مشرقین کے پاس حیرت و استجاب اور عقل استباعت کے علاوہ کوئی دلیل نہ تھی وہ تعجب سے کہتے تھے کیا کہ جب ہم مر جائیں گے اور, اور تعجب کہ سے کہتے کیا کہ ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتلائیں جو قبر دیتا ہے کہ جب تم لوگ بالکل رزا رزا ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ایک نئی پیدائش ہوگی معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اس کو پاگل پن ہے کہنے والے نے یہ بھی کہا کیا موت اس کے بعد زندگی اس کے بعد حشر ام امر یہ تو قرافات کی بات ہے اللہ نے اس کی تردید کے لیے دنیا میں پیش آنے والے حالات پر ان کی نظر ڈلوائی کہ دیکھو ظالم اپنے ظلم کی جزا پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے اور مظلوم بھی ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دچار ہو جاتا ہے محسن اور صالح اپنے احسان اور صلح کا بدلہ پائے بغیر پوت ہو جاتا ہے اور فاجر اور بدکار اپنی بدعملی عملی کی سزا پائے بغیر مر جاتا ہے اب اگر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے تو دونوں فریق برابر ہو جائیں گے بلکہ ظالم اور فاجر مظلوم اور نیکوکار سے زیادہ ہی خوش قسمت ہوں گے اور یہ بات قدم غیر معقول ہے اور اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کے نظام کی بنیاد ایسے فساد پر رکھے گا اللہ فرماتا ہے کیا ہم تابے کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو نیز فرمایا کیا ہم ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والوں جیسا بنائیں گے یا کیا ہم پرہیزگاروں کو جیسا ٹھہرائیں گے اور فرمایا کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور عمل اس کرنے والوں جیسا بنائیں گے کہ ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت ایک ہو برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں جہاں تک ان کے عقلی استباعت کا تعلق ہے تو اللہ نے اسکرد کرتے ہوئے فرمایا کیا تم پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان اور فرمایا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کیوں نہیں یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے نیز فرمایا تم پہلی پیدائش تو جانتے ہی ہو پھر حقیقت کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتلائی جو عقل اور عرفن دونوں طرح معروف ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے فرمایا جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح پلٹا بھی لیں گے اور فرمایا کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک شبہ کا نہایت اطمینان بخش جواب دیا جس سے ہر سوج بوجھ والا آدمی مطمئن ہو سکتا ہے لیکن کفار مکہ ہنگامہ پسند تھے ان میں استقبار تھا وہ زمین پر بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے اور مخلوق پر اپنی رائے لاگو کرنا چاہتے تھے اس لیے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے نمبر تین مہاد کی تیسری صورت پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھنا مشرقین اپنے مذکورہ شبہات کو پھیلانے کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے چنانچہ وہ لوگوں کو ایسی جگہوں سے بھگاتے اور جب دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں یا نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو شور کرتے اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے اللہ فرماتا ہے کفار نے کہا یہ قرآن نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو اس صورت حال کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مجموعوں اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن تلاوت کرنے کا موقع پانچویں سنے نبوت کے عقیر میں مل سکا وہ بھی اس طرح کہ آپ نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا نظر بن ہارث قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا وہ ہیرا گیا وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسپندیار کے قصے سیکھے پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ واللہ محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رسط مستار کے قصے سناتا پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے ابن باز کی ایک روایت ہے کہ نظر نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس کو اس لونڈی کے پاس لے جا کر کہتا اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمد بلاتے ہیں اسی کے بارے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں جب قریش اپنی اس گپت شنید میں ناکام ہو گئے اور ابو طالب کو اس بات پر مطمئن نہ کر سکے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں اور انہیں دعوت اللہ سے بعد رکھیں تو انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جس پر چلنے سے وہ اب تک کتراتے رہے اور جس کے انجام و نتائج کے خوف سے انہوں نے اب تک دور رہنا ہی مناسب سمجھا تھا اور وہ راستہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظلم جور کا راستہ محمد اللہ